اعوذ باللہ من الشیطان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم و سلاۃ وسلام علیٰ سعید اب المرسلین امام المۃین خواتم سعید نولان محمد علیہ و اصحب اجمعین ساتویں پارخ کا آغاز سورہ الماضا کی آیت بیاسی سے ہوتا ہے آغاز ایک اہم اعلان سے ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن یہود اور مشرقین ہیں جبکہ عیسائیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے قریب تر ہیں کیونکہ ان میں عابد اور زاہد لوگ پائے جاتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے جب وہ پیغمبر اسلام پر نازل شدہ کلام کو سنتے ہیں تو توازو اور حق شناسی کے سبب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ ربانی ہدایت کو مان لیتے ہیں یہاں تک کہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہمیں ماننے والوں میں لکھ لے ان کی اس صداقت اور انکساری کے ساری سلے میں اللہ جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے جہاں ان کے لیے نہروں سے سیراب باغ ہیں اور یہی نیکوکاروں کا سلا ہے اس کے بعد اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے انہیں تمبیح کی جاتی ہے کہ اللہ کے حلال کی ہوئی پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دیں اور حد سے تجاوز نہ کریں۔ نیز انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کی دیوی حلال اور پاکیزہ روزی کھائیں اور اسے رہیں جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں ایک اہم ترین حصہ قسموں کے کفارے سے متعلق ہے اللہ کہتا ہے کہ وہ لاپرواہی اور بے ارادہ قسموں پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا لیکن پختہ اور جان بوجھ کر کی گئی قسموں کو توڑنے پر کفارہ لازم ہوگا اس کفارے کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے کہ دس محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلایا جائے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے دیے جائیں یا ایک غلام آزاد کیا جائے اور جس کو یہ سب میسر نہ ہو وہ تین دن روزے رکھے یہ احکام اس لیے ہیں کہ مسلمان اپنی قسموں کی حفاظت کریں اور اللہ کے احکامات پر شکر بجا لائیں اللہ نے شراب جوا بوت اور پانسی کو ناپاک اور شیطانی کام قرار دیتے ہوئے ان سے قطعی اجتناب کا حکم دیا ہے اس حکمت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ شیطان ان چیزوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغض ڈالنا چاہتا ہے اور انہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکنا چاہتا ہے یہ حکم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کو ہر اس چیز سے پاک رکھنا چاہتا ہے جو ان کے درمیان نفرت اور انتشار کا باعث بنے اور انہیں خدا کی یاد سے غافل کر دے احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت اور اس کی خلاف ورزی پر تفصیلی احکامات بیان کیے گئے ہیں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر حالت احرام میں شکار کرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسی قسم کے جانور کی قربانی کرے جس کا تعین دو موت شخص کریں اور یہ قربانی کعبہ پہنچائی جائے یا مسکینی کو کھانا کھلایا جائے یا اس کے برابر روزے رکھے یہ احکام حج اور عمرہ کی عبادت کی تقدیس اور احترام کو اجاگر کرتے ہیں اللہ کعبہ حرمت والے مہینوں اور قربانی کے جانوروں کو لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ قرار دیتا ہے نیز مسلمانوں کو غیر ضروری سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے جیسا کہ پچھلی قومیں کیا کرتی تھیں اور پھر ان احکام پر عمل نہ کرنے کے باعث عذاب کی مستحق ٹھہریں اس پارے میں وسیعت کے وقت گواہی کے احکام بھی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں کہ دو عادل مسلمانوں کو گواہ بنایا جائے اور اگر سفر میں ہوں تو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے لیکن ان کی گواہی پر اعتماد نہ ہو تو انہیں نماز اثر کے بعد قسم دلا کر تصدیق کی جائے اگر بعد میں ان کے جھوٹے ہونے کا پتہ چل جائے تو میت کے قریبی رشتہ داروں میں سے دو اور گواہ کھڑے ہوں جو قسم کھائیں کہ ان کی گواہی زیادہ سچی ہے یہ انتظام اس لیے ہے کہ لوگ صحیح گواہی دیں اور اس خوف میں رہیں کہ ان کی قسمیں رد نہ کر دی جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مفصل واقعہ بیان ہوا ہے اس سلسلے میں پہلے قیامت کے دن کا منظر پیش کیا گیا ہے جب اللہ تمام پیغمبروں کو جمع کر کے دریافت فرمائے گا کہ انہیں ان کی امتوں سے کیا جواب ملا تھا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تو ہی غائب کی تمام باتوں کا جاننے والا ہے پھر خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے ان پر اور ان کی والدہ مریم پر کیے گئے احسانات یاد دلائے جاتے ہیں کہ کس طرح روح القدس سے ان کی مدد کی گئی وہ گود میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے گفتگو کرتے رہے انہیں کتاب حکمت تورات، انجیل سکھائی گئی اور وہ مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا مادر زاد اندھے اور کوڑی کو شفا دیتے اور مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکال دیتے اس کے بعد کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے عیسی علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کا پروردگار آسمان سے ہمارے لیے کھانے کے خان نازل کر سکتا ہے آپ نے انہیں تقوا کی تلقین کی لیکن ان کے اصرار پر دعا فرمائی کہ اے پروردگار ہم پر آسمان سے خان نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے عید کا دن بن جائے ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے نشانی ہو اور ہمیں رز عطا فرما اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی لیکن اس کے ساتھ تنبیہ بھی کر دی کہ اس کے بعد جو کفر کرے گا اسے ایسا آزاد دیا جائے گا جیسا کسی اور کو نہ دیا جائے گا سورہ کا اختتام قیامت کے اس منظر پر ہوتا ہے کہ جب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا انہیں اور ان کی والدہ کو معبود بنا لو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ عرض کریں گے کہ تو پاک ہے مجھے کب شایا تھا کہ میں ایسی بات کرتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں میں نے تو انہیں صرف یہ حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پرور ہے اس مکالمے کے بعد اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا عطا فرمائیں گے یعنی جنتیں اور اپنی خوشنودی اور یہی عظیم کامیابی ہے سورہ کا اختتام اس اعلان پر ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے بعد اس بارے میں سورہ الانعام کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی حمد و ثناء جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اندھیروں اور روشنی کو بنایا پھر بھی کافر دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہیں سورہ کے آغاز میں ہی انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے ہیں کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا پھر اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا اور ایک اور مدت اللہ کے مقرر ہے اس کے باوجود انسان اللہ کے بارے میں شک کرتا ہے پچھلی قوموں کے انجام کو عبرت کے طور پر تفصیل سے بیان کیا گیا کہ کیسے انہیں ان کی سرکشی اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا تھا حالانکہ انہیں زمین میں وہ قوت اور وسائل دیے گئے تھے جو تمہیں بھی نہیں دیے گئے یہ بیانیاں اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ اللہ کی سنت ہمیشہ ہی رہی ہے کہ وہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے لیکن جب وہ حد سے گزر جاتے ہیں تو انہیں پکڑ لیتا ہے سورہ کا مرکزی موضوع توحید اور رسالت کے دلائل ہیں مشرقین کی طرف سے پیغمبر اسلام پر اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ کوئی معاوضہ کیوں نہیں لاتے اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ اللہ معوزے اتارنے پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے نیز یہ کہ اگر فرشتہ بھی اتار دیا جاتا تو کام ختم ہو جاتا اور انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی زمین پر چلنے والے تمام جاندار اور پرندے بھی انسانوں کی طرح امتیں ہیں اور سب کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے اللہ کی قدرت کاملہ کے بے شمار دلائل بیان کیے گئے وہی ہے جو رات کو سونے کی حالت میں روحوں کو قبض کرتا ہے اور دن کے اعمال سے باخبر رہتا ہے وہی بندوں پر نگہبان مقرر کرتا ہے وہی جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں راستہ دکھانے والا ہے اور وہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر پودا اگاتا ہے اللہ ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے یہ تمام نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ وہی معبود برحق حق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی نہایت تفصیل اور خوبصورتی سے بیان ہوا ہے کہ کس طرح وہ اپنی قوم کے, کے خلاف دلائل پیش کرتے ہیں جب رات نے ڈھانپ لیا انہوں نے ستارہ دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے پھر وہ غروب ہوا تو کہا میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر چاند کو دیکھا تو کہا گا کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں بھٹکنے والوں میں شامل ہو جاؤں پھر سورج کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اعلان کیا لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں یہ واقعہ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پر مبنی استدلال کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس حقیقت کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ توحید ہی وہ فطری دین ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام متفق ہیں اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی عظیم اولاد عطا فرمائی اور ان کی نسل میں سے نو، داؤد سلیمان ایوب یوسف موسا ہارون زکری عیسیٰ الیاس اسماعیل یونس اور لط علیہ السلام جیسے انبیاء یہ تمام انبیاء اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور انہیں جہان والوں پہ فضیلت بخشی گئی مشرقین کی ان قسموں کا ذکر ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانیاں آ جائے تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اللہ کہتا ہے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں لیکن یہ بدبخت بخت ایسے ہیں کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل اور آنکھیں الٹ دی گئی ہیں جیسا کہ پہلے بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے اس طرح اس پارے کے اختتام اس حقیقت پر ہوتا ہے کہ ہدایت اور ضلالت کا معاملہ بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں ایک عظیم الشان بیان آیا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو انسان اس کے بارے میں تصور کر سکتا ہے اور وہ اپنی مخلوقات پر مکمل احاطہ رکھتا ہے اس طرح یہ پارہ اپنے اختتام تک پہنچتا ہے جس میں اہل کتاب کے ساتھ تعلقات شراب و جوا کے حرمت وصیت کے قوانین عیسائی علیہ السلام کی توحید پر مبنی تعلیمات ابراہیم علیہ السلام کے توحیدی استدلال جیسے اہم موضوعات پر روشنی ڈالی گئی یہ پارہ توحید کی دعوت نہایت مؤثر انداز میں پیش کرتا ہے اور انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی عقل و فکر سے کام لے کر اللہ کی نشانیوں پر غور کرے اور شرک کی تمام اقسام سے اجتناب کرے وہ صلی اللہ خیر خلقہی سیدنا علیہ خلق ہی سعید مولانا محمد وصاب اجمعین برحمۃرحم